ایک کنال زمین ہے اس میں مکان بناتا ہوں تو ایک مہمان ایک نقشہ بناتا ہے دوسرا دوسرا تیسرا تیسرا چوتھا چوتھا مگر چاروں کا مقصد یہ کہ مکان اچھا بن جائے اور فرض کفایت سے ہو اور چاروں کا مقصد یہ کہ مکان بنانا ہے ویسے ہی اماربا ہے امام ابو حنیفہ رحمت اللہ عرح اس حدیث کی وضاحت کرتا ہے کہ اس طریقے سے نماز پڑھو امام شافی کہتا ہے اس طریقے سے نماز پڑھو امام احمد اس طریقے سے پڑھو امام مالک کس طریقے سے چاروں کا مقصد نماز کس طرح اچھا ہوگا اور چاروں کے چاروں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فیل پیش کرتے ہیں ایک امام کہتا ہے یہ اچھا ہے اور یہ جائز ہے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 میرا پول وہ ہوگا جو قرآن اور سنت کے مطابق ہو ویسے امام شاہی احمد اللہ علیہ کا قول ہے امام مالک اور احمد کا بھی یہیں قول ہے تو ائمہ اور علماء ربانی سب کے سب قرآن اور سنت کے گردن نہاد ہیں اور ہمارے زمانے کے مولی ماں شاہ مگر جن مولی کا قول نہیں ہے اگر آپ سمجھے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 ہماری ماتم و غم انہوں نے چڑا چلا کے اور سنت چلایا تھا اللہ ان کو جو چنگ دگنا عذاب دے دے بالا لکل جیفن پلا کلّہ تالم اللہ فرماتا ہے دنیا میں دونوں کے لیے دگنا عذاب اس مرم کے لیے دگنا تو اس واسطے ہے کہ خود بھی گمراہ تھی اور عوام کو بھی گمراہ کر دیا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 تو ممبر پر کبھی مولی صاحب ترجمہ کرتے ہیں تو زنانی چٹ بیچتے ہیں کہ مولی صاحب نے ترجمہ غلط کیا ہے ان کو سمجھاؤ میں پیس کو دیتا ہوں کہ بھائی تم پر زنان نے درج کیا یہ قرآن تو مشکل کتاب نہیں ہے یا ایک مولی آتا ہے میرا باپ زمیندار تھا دادا زمیں تھا پردادا دادا تھا یہ ضروری نہیں ہے کہ مولہ کا لڑکا ہو تو وہ قرآن پڑھ لیں قرآن تو ایک آسان کتاب ہے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 ترجمہ نہیں سمجھے تو اسے پوچھتے ہیں ایک کلا کا بھی مر گیا تو دس دیتا ہے ایک رسالدار دیتا ہے ترکان دیتا ہے یہ تو آپ کے نادانی ہے کہ آپ نہیں پڑھتے پرانے اور اللہ نے فرمایا میں نے کہ ہن کے لیے مخلوق پیدا کیا ہے ان کی نشانیاں ہیں جیسا آپ دیکھے کہ بھائی بڈی کی نشانی کے سفید بعد آدمی کا نشانی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 آٹو پال میں جہنم کا نشان بیان کیا ہے وَلَقَدْ لِجَهَنَّمَ ہم نے جو جہنم کے لیے مخلوق پیدا کی ہے جو جہنم میں جائیں گے لَهُمْ قُلُوبٌ لَا پون بِهَا ان کے دل ہیں وہ قرآن نہیں سنتے دنوں پر وَلَهُمْ لہوم آزان سنون بہا اور وہ اپنے کانوں سے قرآن نہیں سنتے وہ روم آیو من لائق اور ان کے آنکھیں آنکھوں کے ساتھ قرآن کو نہیں دیکھتی جہنم کی جو مخلوقات ہم نے پیدا کیا ہے کہ وہ جہنم میں جائیں گے ان کی نشانیاں تو میرے بھائی کیوں اپنے آپ کو جہنمی بنا ہو تھوڑا تھوڑا قرآن پڑھو اور اگر اور فائدہ نہیں ہے تو یہ ٹھگوں سے غداروں سے تو بچ جاؤ گے نا جو تمہارا ایمان چھین رہتے ہیں اور تمہیں وہ غلاتے ہیں تمہاری ساری بے بیا غلط طریقے رسم و سے چلاتے ہیں اپنے مقصد کے لیے تو قرآن میں کہ تمہیں یہ فائدہ نکل جائے گا تم سے کم عقیدہ تو تمہارا ایمان کا بگڑ گیا ہے عمر بر تم کو نہیں بتلایا اس نے کہ بھائی تم جو عقیدہ رکھتے ہو بات آ گیا تو فلانگ بابے کے پاس جاؤ دل میں کچھ اشتراک اور تھڑب ہے طوفان کے پاس جاؤ بخار ہے تو فران کے پاس جاؤ تو تم کو آج تک اس ایمان کا چیز نہیں بتلایا وہ کو تم, کو تم سے چین لیتا ہے اس دنیا اور تاریخی میں تم اچھے ہو روشنائی میں اگر تم آ جاؤ گے پھر تم سے وہ چوری نہیں کر سکتا اندھیری رات میں وہ تم سے چوری کرتا ہے تو تم نے خواہ ہاں نے آپ کو اندھیری رات میں رکھا ہے میں نے جس آپ کو پڑھا تھا اس کا مت دیتا لے جی تو خیج انا سا محنت براما دینا پیغمبر ہم ہاں نے تجھ کو اس سے بھیج دیا کہ لوگ اندھیری رات میں ہیں تاریخی میں ہیں تو تم ان کو روشنائی کا مینار لا ٹین بجلی دے دو تاکہ وہ روشن میں آ جائے ورنہ تو انگریز رات میں ہو ایمان اس کو کہا جاتا ہے جو تمہارا یہ ہی عقیدہ ہے معمولی تم نے ٹکر کا ہی بابا پہنچو معمولی مصیبت میں آئے تو فلان پہنچو پلان لاؤ اور فریاد کرو ہمارے یہاں بھی اسلیم خان ہے آپ کی جچ میں اور ہمارے پاس بھی اسلم خان ہے محریری کے اوپر اسلم خان کا گزشت کا ایک منت ہے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 ہم نے اس کی بھی دعائیں مفسلت کی ہم نے دیکھا کہ ایک آدمی غلاف کی نیچے سر کر دیا ہے اور چیز کا ہے یا شیخ اس شیخ ابد القادیلانی اے شیخ عبد القالد جیلانی میری فریاد مان لو دوسرا آدمی آیا اور اس نے پھینچ لیا اور اس نے اسے کہا بھی شیک تم شیخ سے فریاد مانتے ہو پنتی ہوں کیا تم پنچیری ہو بزرگ کے ہو مرد کیا کہتا ہے ماں والا میں متہوش ہو گیا میں نے چار چاپے ارد گرد نظر ماری کہ مولی صاحب کہاں کڑا ہے مگر تم نظر نہیں آئے پھر میں نے سالنی سی پوجا کی کیا بات چی اس نے کہی اس نے کہا ہمارے ملک میں چند طالب علم آئے ہیں اور یہ پرچار کرتے ہیں تو کرتے ہیں کہ ایک اللہ سے مانگو شیر سے مت مانگو ہم نے ان سے پوچھا کہ تم نے یہ مسئلہ کہاں سیکھا ہے انہوں نے کہا پاکستان میں گاؤں پنچتیر اس کا نام ہے وہاں ہمارا استاذ ہے جس کا نام پنچیر ہے تو اس مسئلے کو جب ہم نے سمجھ لیا تو ہم کو لوگ پنچیری کہنے لگے اس لیے شاگر مچی کہتا ہے انت پنچیری میں نے ملک سے کہتا ہے کہ حیران ہوا کہ بہدات اور راب دے اور انت پنکیری ہو کا میں حیران ہوا یہ پنجیری مسئلہ نہیں ہے یہ پرانی مسئلہ ہے بھائیو پنکیر تو ایک بسی کا نام ہے یہ تو قرآن کا مسئلہ ہے کہ ایک اللہ سے مانگو اور ایک اللہ ہی کی پکار اور یہ ایمان ہے اس کو کہنا ہے ایمان اگر یہ عقیدہ ہو تو مفرت ضرور ہوگی لیکن اگر یہ عقیدہ نہیں شرک ہے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 اور ہر ایک کی امداد کر سکتا ہے مخلوق نہیں کر سکتا مخلوق اگر موزور ہو تو ہاتھ دے دے گا ظاہری تعام دے, دے دے گا مگر ایک اللہ ہے کہ حضرت زیادہ کے نیچے مجلی کے پیڑ کے اندر چیختا ہے ضن نے ضن اللہ کرا لے بنا دا سے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 اگر حضرت کے طریقے پہ نہیں تو دعا نہیں تو ہم حضرت کے خلاف دعا نہیں کرتے دعا کی تین ارکان ہیں ایک یہ کہ جس سے مانتے ہو تو عقیدگارہ کو کہ اس کے ہاتھ میں سب کچھ ہے اور دوسرا یہ کہ وہ وکیل نہیں ہے دینے والا ہے اگر وہ وکیل اگر اس کے ہاتھ میں کچھ نہیں تو اس سے مانگ کیوں پھر تمہارے مانگنے کا کیا فائدہ اگر اس کے ہاتھ میں ہے تمہارا مقصد مگر وہ بخیل ہے تو پھر اسے مانگنے کا کیا مطلب اور تیسرا اپنے آپ کو محتاج بناؤ جمہیں آج محتاج ہوں اگر اس کے ہاتھ میں بھی سب کچھ ہے اور دینے والے بھی ہے مگر تم کہتے ہیں کہ میں مستقبل میں نے کوئی ضرورت نہیں تو نہیں دے دے گا حدیث میں آتا ہے سب سے بہتر دعا حلطی علیہ اسلام کی ہے یونس علیہ السلام کے دعا میں تین امکان ہیں ایک لا الہ الا انت کوئی حاجت روا کوئی حاجت سب کرنے والا سوا تیری نہیں ہے اور دوسرا سلطانت پاک ہے بن سے فقیری سے اور تیسری سے. انٹوں من الظالمین ظلم عربی میں کہتے ہیں من ناقص اور کم جیسا قرآن میں ذکر ہے تر تل جنت نے آت تو پڑھا و نم تونوں میرے دے رہے تھے وہ نقصان نہیں کرتے تھے اپنے مین میں تو ظلم مانے نقصان امنی کن من الظالمین نظوانی یقیناً ہوں تم اسباب والا میرے ہاتھ میں اسباب نجات لیں گے ظلم معنی یہ نہیں کہ میں گنگار ہوں لیکن اس ملک کی بدقسمتی جیسا اور ہے ایک بدقسمتی یہ بھی ہے کہ جو نہ سمجھنے والے تھے وہ بھی مفسر بن گئے ہر بھی نہ سمجھے وہ بھی مفسر ہیں بعض مفسر ظالم کا معنی گنہگار کرتے ہیں حالانکہ وہ اس کو حلم نہیں ہے زارم بامان کم اسباب والا میرے ہاتھ میں اخلاصی کے اسباب نہیں ہے فصل جب نہ ہوجیا نہ ہو میرا کام میں نے حضرت یونس کی دعا منظور کی اور میں نے اس مصیبت کو چھڑایا وہ ذات جو دریا کی نیچے بھی سنتا ہے وہ ذات جو مجھے کے پیٹ سے باہر نکالتا ہے اور زندگی بخش دیتا ہے حضرت حضرتیو علیہ السلام اٹھارہ سال بیمار تھے جب اس نے دعا کی رب انسنیہ اللہ مجھے تکلیف پنجری میں نے دعا قبول کی اور میرے اس سے ہی سلامت کر دیا بغیر اسباب کے وہ ذات جو صحت دیتا ہے وہ ایسی اللہ ہے اور علاج معالج انسان کر سکتے ہیں تو اللہ کے صفات مخلوق میں کیوں بناتے ہو یہ ہے ایمان اگر یہ ایمان دل میں ہے تو موبائل کی اور فضمتی ہے اور عمر کی قیمت تم نے ادا کی اگر تم نے اپنی عمر پر توحید کا خزانہ خرید لیا اور تم نے ایمان مول لیا تو پھر مبارک ہو اور اگر تم نے اس عمر کو برباد کیا اور تم نے اس خزانے کو نہیں پایا تو ویرونخر سطح نہایت افسوس ہے تجھے قریباً ساٹھ سال قبل روس پہ جب انقلاب آیا تو روس کی شمال کی طرف ایک بستی تھی اس میں ایک عالم تھا علاؤ الدین اس نے اپنے لڑکے سے کہا کہ بچہ ملک سب کے سب بگڑ گیا اور کمسٹ دہری بن گئے اور نجات کا کوئی راستہ نہیں ہے ہم اگر کابل کی طرف جاتے ہیں تو دنوں کا مزل ہے ہم نہیں چھوڑ سکتے تو چین کی طرف ہمارا سراب تلیمے چلو چین سے ہم نکل جائیں گے تو باپ بیٹے راتوں رات اپنی بسی سے نکل گئے رات بھر انہوں نے سفر طے کیا اور صبح ایک بستی میں پہنچ گئے جو سر چین کے سر کے قریب تھی وہاں انہوں نے آرام کیا وہاں ایک آدمی ملا ان کو مسلمان اس نے پوجا کہا جائے تو انہوں نے کہا ملک تمام کے تمام دہلی ہو گیا ہم یہاں سے بانٹتے ہیں اس نے کہا میں بھی تمہارے ساتھ ہوں دن ٹیروں رات نکلیں گے رات ہو گئی تینوں نے آرام کیا نماز سے کچھ قبل تینوں गए گئے اور چل پڑے اس بستی والے نے کہا کہ بھائی ایک بات تو مان دو اس بستی میں میرے جانے بعد کوئی اذان دینے والا نہ ہوگا تو تم یہاں بیٹھو صبح سادق نگر جائے ایک اذان تو آخری دے دوں انہوں نے کہا اچھا جاؤ وہ مرضی میں آیا صبح جب نکل گیا تو اس نے اذان شروع کی اذان اس نے حیا کا سرا تک پڑ لیا اور اس بستی میں طوفان ریت کا شروع ہوا گٹنوں تک وہ برف ہوا ریت میں مگر اذان اس نے ختم کی تو ہم زیادہ محفوظ بہتر ہوں گے اور اگر وہ چیز نصیب نہیں ہوئی تو کتا تو کتا ہم جنزیر سے بھی بہتر ہوں گے موری الدین نے کہا وہ ایمان ہے اگر اللہ نے ہم ایمان نصیب کیا تو ہم زیادہ مفلوق سے بہتر ہوں گے اور اگر ایمان نصیب نہ ہوا تو کتوں سے کتے بھی ہم بہتر ہوں گے <تصفح> امیر نے کہا کہ بدلاؤ ایمان جس چیز کا نام ہے موری صاحب نے تشریح شروع کر دی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 میں وہاں بیٹھا تھا اور میرا زمیندار پانی سے رہا تھا سپاہی آئے کہ ڈی ایس پی آپ کو بلاتے ہیں پولیس کپتان تمہیں بلاتے ہیں سواپی میں نے کہا اچھا گیارہ بجے تھی گرمی کا زمانہ تھا تین گیٹ پیادہ مدر ہے ہم دونوں چلے تقریبا کوئی ساڑھے بارہ ہم پہنچ سب گرمی تھی پولیس کپتان صاحب اندر بیٹھا تھا دو تین تعیندار بھی ساتھ تھے میں بار براندے میں بیٹھ گیا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 کہ یہ شر برپا کرتا ہے فساد کرتا ہے میں تمہیں نوٹس دیتا ہوں تمبیز کرتا ہوں کہ سیدھا ہو جاؤ اور نہ پھر میں تمہارے ساتھ دیکھوں گا میں نے کہا کیا دیکھوں میں نے نوٹس مانگتا ہوں نہ اپنے کور سے باز آتا ہوں میں نے جو کچھ کہا ہے کہا ہے کہتا ہوں کہ اس نے کہا تم کیا کہتے ہو میں نے کہا میں کہتا ہوں کہ ہمارا یہ پولیس کپتان مسلمان ہے اس کو کیوں لوٹتے ہو اور اس کی عزت کیوں لیتے ہو اس نے کہا کس کا میں نے کہا تمہارا جھگڑا تم پر ہے اس نے کہا میرا عزت لوٹتے ہیں اور میرا مجھے نے کہا ہاں تم ایک مسلمان ہو چاہیے سات سو روپئے تنخواہ لیتے ہو تمہارے گھر میں بچہ پیدا ہو جائے تو پہلے دن تمہارا تقریباً ہزار روپئے موری صاحب پانچ دس روپے لیتے ہیں میراسی سی بیس پچیس لیتے ہیں اور بھائی وغیرہ سپڑے لیتے ہیں ہزار روپیہ تمہارے خرچ ہوتے ہیں نے کہا اسی لیے زیادہ ملتا. میں نے کہا میں غریب آدمی ہوں اپنے سے کہتا ہوں پھر بچے کا جب پھکنا ہو جائے پھر بھی تمہارا ہزار روپیہ خرچ ہوتا ہے تب پھکنا ہوتا ہے اس روزنے کا اسی بھی زیادہ ہوتا ہے پھر منگ ہوتا ہے بچے کا پھر بھی تمہارا ہزار ہوتا ہے خرچ پھر شادی ہوتا ہے پھر ہزار خرچ ہوتا ہے پھر جب مر جاتا ہے بچہ یا باپ تو ہزار روپیہ خرچ ہوتے ہیں تو پیدائش پر ہزار فتنے پر ہزار دو منگنی پر ہزار تین شادی پر ہزار چار مرنے پر ہزار پانچ تو ایک بندے پر پانچ ہزار تمہارا خرچ ہوتے ہیں اور گھر میں میاں بیوی اور دو بچے ہوں تو چار پر کتنا خرچ ہوگا پنچایت بیس بیس ہزار روپے خرچ ہوتے ہیں تو بیس ہزار تم کب کما سکتے ہو تمہاری تنخواہی نہیں ہے میں کہتا ہوں کہ مسلمانیں اس کو کیوں لوٹتے ہوں اس کی حفاظت کرو بس میرے میرا جرم ہے اور پھر تمہارا عزت لوٹتی ہے تمہیں تم سے کہو عزت کیسا لوٹتی ہے میری میں نے کہا ہم پٹان جب ایک دوسرے کو گالی دیتے ہیں تو ہم کہتے ہیں تمہاری عورت کے سامنے نہ چو ڈول بجاؤں اور جب تم شادی کرتے ہو لڑکے کا یا نہ کہا تو لوگوں کے لیے ڈول بجاؤ اور نہ تو یہ تمہاری عزت نہیں لوٹتی اور تمہارا باپ مر جائے تو ہم کہتے ہیں تمہارے باپ سے میں شکن لاؤں تو جب مر جائے تو دوسرا آدمی آتے اسے سکن نکالتا ہے پاجامہ نکالتا ہے یہ تمہاری میری جرم یہی ہے اس ملک میں کہ میں تمہارا اور ہر مسلمان کا آپ رو بچا لیتا ہوں اور عزت بچاتا ہوں یہ میرا جرم ہی اس زندگی خدا کا خبر سانے میرے والدہ زندہ ہے مجھے کبھی کبھی کہا کرتی ہے والد کے لیے دعا زیادہ مانگو اس نے تم کو پڑایا دیوبند دے دیا میں نے کہا والد نے مجھے تو مصیبت نہ ڈال دیا ہے میرے روز عزیزہ خالب آرام سے بیٹھے ہیں اور اگر گلگت کے کوئستان میں کوئی کہتا ہے خدا ایک ہے تو کہتے ہیں پنچیر کا ایسا ویسا اور اگر بلوچستان میں کوئی کہتا ہے کوئی میں میں گیا تھا موری انہیں سن پینسٹھ کا دیکھ مجھ سے کہا مناظرہ کرو میں نے کہا اچھا میں رہ گیا شام ہوئی مناظرہ تو نہیں ہوا لوگ پتھر لائے تھے تو میں تقریر کرنے لگا تو لوگوں نے پتھر شروع کیا تو مانچے ایک سپاہی نے مجھ سے کہا کہ بھائی تم تو سب زخمی ہو گئے ہو ابھی تو تقریر بند کرو میں نے کہا میری زبان تو درست ہے اور جنہوں نے پتھر مارے تھے اور میرے کچھ کی دب گئے چپ گئے پولیس نے کہا رپورٹ کرو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 جو زیادور کو نہیں مانتا دعا کو نہیں مانتا صدقات کو نہیں مانتا ہاں خلاف سنت نہیں مانتا <تصح> تو کہتے ہیں پنچویر میں نے جرم کیا ہے تو پولیس کپتان سر نے کہا کیا کہ اچھا یہی بات ہے میں نے کہا اور کیا بات ہے باہر کے